مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ حسن اسلام آپ ملازہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آج کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے موضوع ہے جانوروں پر رحم کیجیے کیونکہ ذرحج الحرام کا مہینہ قریب ہے مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں لوگوں کے یہاں جانوروں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ بھی بعض افراد کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ سال بھر بھی اپنے گھر میں بکرا بکری گائے وغیرہ کچھ جانور جو ہے وہ پالتے ہیں مرغیوں کو پالتے ہیں اسی طرح کبوتروں کو بھی بعض لوگ رکھتے ہیں تو جانوروں پر رحم کیجیے ایک بہت پیارا موضوع ہے اس پر ان شاء مدنی پھول لیں گے مگر آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے رشاد فرمایا جب تم منسلین علیہ مسلاط والسلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موضوع آج کا بہت اہم ہے دیکھیے ہمارے معاشرے میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ روی ہے اخلاقیات جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے کی سطح تک پہنچی جا رہی ہے افراد معاشرہ ایک دوسرے کی عزت و تقریم میں کوتا نظر آتے ہیں تو جانور جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت یوں حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے بھائیوں کا جو مرتبہ ہے والد کا جو مرتبہ ہے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں دیگر رشتے داروں کے جو حقوق ہیں جو دیگر مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ اپنی جگہ ہیں جو شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہیں مگر جانوروں کے حوالے سے بھی کچھ حقوق اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ان پر رحم کرنا ان پہ شفقت کرنا اس حوالے سے ہماری شریعت ہمیں بہترین اور روشن تعلیمات ارشاد فرماتی ہیں ان کی طرف بھی انشاءاللہ توجہ دیں گے مگر آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں اس حکایت کو سننے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو طرز عمل ہے نا وہ اور اس حکایت میں جو بیان کیا گیا وہ وہ کتنا مختلف ہے اور پھر آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو حکایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اسی طرح کا طرز امر اختیار کرنا ہے حکایت بڑی پیاری ہے بغور سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا سردنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے شبلی تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بخش دیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں کہ میں اپنے نیک اعمال کو شمار کرنے لگا کہ جو بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے یہ عمل کیا یہ عمل کیا ہے میں نے جب ان اعمال کو شمار کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عرش بلی میں نے تمہیں ان اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا میں نے اس کی مولا، پھر کس سبب سے بخشا ہے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ تم بغداد مع کی گلیوں سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک بلی کو تم نے دیکھا کہ جو سردی کی وجہ سے ہیٹر رہی تھی اور وہ جو ہے سوکھ رہی تھی تو تم نے اسے اپنے جبے میں رحم کرتے ہوئے چھپا لیا آہ, آہ, آہ. سردی سے اسے محفوظ کیا آہ. اس پر شفقت کی اس پر رحم کیا آہ. تمہارا یہی عمل مجھے بہت پسند آیا اسی عمل کی برکت سے میں نے تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما لیا سبحانا, آہ. آہ. کریں شیر شبلی رحمت اللہ تعالی اللہ کے ولی ہیں آپ کا اولیاء کرام میں ایک مقام ہے بغداد مولا میں آپ کی ولایت کے شہرے تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ولی اپنے بخشش کا جو ذریعہ بتا رہے ہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بلی پر جو کہ ایک جانور ہے بے زبان ہے اس پر رحم کیا شفقت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا دیکھیے اس طرز عمل کی آج حاجت ہے یہاں آپ غور کیجیے کہ جب ربتوارک و تعالی کو جانوروں پر بے زبانوں پر شفقت کرنا اتنا پسند ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ کتنا شریعت کو مطلوب ہوگا اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے جانوروں پر رحم کیجیے اس حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول مبلگنی دعوت اسلامی سے ہم لیں گے آپ سلسلے میں شامل رہیے اور دیکھیں معاشرے میں آپ بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات آپ کی نظر میں بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہو جانوروں پر رحم کیجئے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے مگر میں ادنان بھائی آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جانوروں پر رحم کرنا اپنی جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی یقیناً کسی نہ کسی حکمت کے تحت فرمائی ان کے فوائد ہیں جانوروں سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے جب کسی شیز سے فائدے حاصل ہو رہے ہوتے نا تو اس کی طرف رغبت بھی کرتا ہے تو ہمیں فوائد کیا ہیں جانوروں سے اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ رب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں جہاں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہیں وہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا بشتر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جانوروں کے فوائد ذکر فرمائے اور اسلام کے اندر بعض جانوروں کو تعلیمات نبوی کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے یعنی ایسا نہیں یہ اللہ تبارک کی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جو دوسری سورت ہے اس کا نام ہی ایک جانور پر ہے اچھا بقرا سورت اسی طرح ہم غور کرتے چلے جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کئی آیات میں ذکر اچھا پھر اور کئی سورتوں کے نام جو ہے وہ جانوروں کے نام پر ہے یا جو ہے حشرات الارض کے نام پر ہے سورت, سورت النمل ہے جی. سورت النحل ہے جی. اچھا انکبوت ہے واہ. اس طرح جو ہے مختلف اور پرانے مجید کی آیات مقدس جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ضرور اچھا اب جو جانوروں کی تخلیق کے اعتبار سے جی. ہے بعض چیزیں وہ ہے کہ جسے ہم اپنی زندگی کے اندر خود دیکھتے ہیں صحیح. کہ مثال کے طور پر ایک ایسی چیز ایک زہریلی مکھی ہے شہد کی مکھی ہے اس کو کہا جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو اس کا لواب ہے جسے وہ بناتی ہے جسے شہد کہا جاتا ہے اس میں شفا رکھی اللہ تبارک نے فی شفاس ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے اچھا پھر ایک جگہ اللہ تبارک تعالی قرآن مجید فرقان ارشاد فرماتا ہے فرما واقم فی ہا و من قرون ارشاد فرمایا کہ ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے پیدا کیا اس میں گرم لباس بھی ہیں کیا ان ان ہے اور اے اے بالوں سے ان کے جو گرم لباس اے سردی, اے سردی اے سے بچاؤ کے لیے بنایا جاتا ہے ارشاد فرما اس میں اور بھی تمہارے لیے منافع ہے فائدے ہیں پھر اللہ تبارک نے مزید ارشاد فرمایا فرمایا کے بعض وہ ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو اور بعض وہ ہے کہ جو تمہارے لیے زیب و زینت کا کام دیتے ہیں بات؟ بندہ ان کے پر سواری کرتا ہے اور وہ مطلب راحت اور سکون کا باعث بنتے ہیں پھر ارشاد فرمایا کے بعض وہ ہیں کہ تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے شہر لے جاتے ہیں جہاں تم ان کے بغیر آسانی سے نہیں جا سکتے سے سے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ایک جگہ قرآن مجید فرقان عمید میں ارشاد فرمایا فرما اللہ تبارک مین لیتا کلو منہ تریس ریجو منہ بس ارشاد فرمائی سمندری مخلوق ہے مچھلیاں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کریم نے تمہارے لیے پیدا فرمائی تاکہ تم تازہ گوشت ان یہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت رکھا ہے اور فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے درمیان سے ارشاد فرما ہے کہ وہ ایسا خوش ذائقہ ہے جو پینے والے کے لیے بھلا ہے اچھا ہے تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی اور کئی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانور مخلوق جنہیں حلال قرار دیا گیا ہے جن کا کھانا جن کا گوشت کھانا اور ان سے دیگر جو منافع حاصل کرنا یہ انسان کی ضروریات کے لیے جس کی اہمیت سے کوئی بھی نہیں کرا اور اس کے فوائد ہم روزمرہ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ جانوروں کے فوائد کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول ادنان نے عطا فرمائے ہیں اور ہم اپنے روز مرہ کے معاملات میں دیکھتے بھی ہیں کہ جانور ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہوتے ہیں اور ان جانوروں سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں پھر جب یہ جانور ہمارے فوائد کے لیے ہیں ہماری آسانی کے لیے ہیں ہماری سہولت کے لیے ہیں اور ہم اس سے جو ہے فائدے اٹھاتے ہیں تو پھر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک تقاضا ہے جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ارشادات کیا ہیں غلام مدین بھائی پیارے اکالم نے جانوروں پر شفقت کرنے رحم کرنے کے کی حوالے سے کیوںکہ رحمت اللہ عالمین ہے انسانوں کے لیے تو رحمت تو نہیں ہے نا تمام عالمین کے لیے اس عالمین میں اس کائنات میں جانور بھی ہیں تو جانوروں کے لیے پیارے اکالت والسلام نے کیا ارشاد فرمایا جی بالکل بڑی واضح تعلیمات ہیں سرکار علیہ سلاۃ والسلام نے اس مخلوق کے بارے میں یعنی جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں بہت پیارے ارشاد عطا فرمائے ہیں جس طرح ہم پر انسانوں کے حقوق ہیں اسی طرح ہم پر جانوروں کے بھی حقوق ہیں جانوروں کے حقوق میں سے یہ کہ اگر وہ پالتو جانور ہیں سواری والے جانور ہیں تو ان کا خیال رکھنا ان کو دانہ پانی دینا دوسرے جانور ہیں تو ان کا بلا وجہ اِزا رسانی بچنا اور ان کو تکلیف نہ دینا حضرت آن بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وقت کی صورت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک بڑی عظیم خوشخبری لے کر فتح لے کر جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو خوشخبری سنائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو کہا کہ ہم فلا جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس جگہ کو دیکھتا ہوں ٹھیک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر صحابہ کے کے ساتھ وہاں گئے تو ان کی سواریاں وہاں پر موجود تھیں جس پر سوار ہو کر حضرت سیدینہ فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے हुم. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر ایک سواری کو بغور دیکھنے لگے اچھا ہر ایک سواری کو چیک کرنے لگے کیونکہ بہت لمبا سفر کر کر آئے تھے صحیح. اور جب آپ نے دیکھا کچھ سواریوں کو تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنی سواری کے معاملے میں اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے پر حق روایت میں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ایک غلام سے یا اپنے خادم سے فرمایا کہ آج مجھے تازہ مچھلی کھانے کا شوق ہے اچھا تو وہ گئے اپنی سواری پر اور تھوڑا سا لمبا سفر کر کے مچھلیاں لے کر آئے تو آپ کے سامنے تازہ مچھلیاں ٹوکرے سے نکال کر رکھیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اس سواری کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو چیک کرنے لگے یہاں تک کہ اس کے کان کے پیچھے تھوڑا سا خون نکل رہا تھا یا پسینہ دے رہا تھا تو اس طرح آپ نے دیکھا تو پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی سواری کا معاملہ درست نہیں کیا اور اپنی سواری کو نہیں دیکھا اب میں تمہاری یہ تازہ تازہ مچھلیاں بھی نہیں کھاؤں اللہ اللہ کتنی بڑی بات ہے اسی طرح صحیح سرکار علی صلاح وسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ عمل پھر سرکار علیہ علی سلاسلام نے چونکہ تعلیمات نبوی ہے اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے صاحب سرکار نے احساس فرمایا کہ ان جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ ٹھیک ہے ان سے اتر جاؤ اور راستوں میں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بنا دو باتیں کرنے لگو اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگو ہم اس کو تو بہت معمولی سی بات سمجھتے نا ٹھیک ہے اب ہمارے شہروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سواری کا کام نہیں دیتے یا کرسی کا کام نہیں دیتے اگر ہم انٹیریئر میں جائیں اور گاؤں گوٹھوں میں جائیں تو یہی سواریاں ہماری ہیں انہیں پہ بندہ بیٹھتا ہے مگر جب ہم ایسی جانوروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ معمولی سی بات ہے اس کو کون برا سمجھتا ہے پیارے کتنی پیاری گفتگو آپ سنے اس کی وجہ کیا ہے سرکار علی السلاط وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کرسی نہ بناؤ ہزاروں میں گلیوں میں کھڑے ہو کر ان پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں نہ کرو کیونکہ کئی جانور اپنے سوار سے بہتر اور اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ اکبر اللہ اب آپ یہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سوار سے بہتر ہوتے ہیں سے اللہ تبارک کا وطالعہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں تو اب یہ جانور بے زبان کس سے جا کے یہ اپنی فریاد آئیں گے لیکن آپ دیکھیے کہ سرکار علی سلاۃسلام جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اور اسی طرح آپ تمام مخلوق کے نبی بالکل ہیں وہ خواہ جانور ہوں پرندے ہوں درندے ہوں چرندوں سرکار علی سلاۃ والسلام کی نبو سب پر ہے اور سب کے نبی ہیں تو ایک مرتبہ ایک صحابی کے باغ میں رضی اللہ تعالیٰ ان کے باغ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ حاضر خدمت ہوئے یا باغ سے تھوڑا سا باہر کی طرف تھے حاضر خدمت کیا رسول اللہ میں اس باغ میں داخل نہیں ہو پاتا اچھا وجہ یہ کہ یہاں میرے دو اونٹ ہیں دو شتر ہیں کہ جو کہ بالکل بدمست ہو گئے ہیں اور کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے ہے اور مارتے ہیں جو ان کے قریب جاتا ہے تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کو یہ تکلیف نہ پہنچائے ضرور نہ پہنچائے تو سرکار علی سلاۃسلام نے شاید فرایا کہ دروازہ کھول دو باغ رسول اللہ, اللہ وہ بالکل ہوش میں نہیں ہے ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں, دیں, دیں, دیں, دیں تو جیسی دروازہ کھولا باغ کا سرکار علی سلاط اسلام کے حکم پر دروازہ کھلا ان دونوں آنٹوں نے دیکھا کہ جب دروازہ کھل گیا تو وہ فراڈ بھرتے ہوئے لاک سے باہر آنے لگے جیسے ہی سامنے سرکار علی سلطل کو دیکھا تو فوراً رک گئے اللہ علیہ رام کا بیان ہے کہ وہ دونوں اونٹ حضور کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو سرکار سلاحت والسلام نے وجدہ کیا حضور نے اس کے کان کو پکڑا اور پھر اس نے سرکار علی سلاۃ کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی ایسا لگا کہ کوئی بات تو وہ حاضر خدمت ہوا ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اونٹوں کو صحیح دانا پانی نہیں دیتے صحیح. ان کو احسن انداز میں چارہ دو हुم. اور پھر ان سے خدمت لو دی. انہوں نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ سارا دن خدمت لیتے ہیں لیکن مجھے کھانا نہیں دیتا تو یہ انداز تھا صحابہ کم کا اور سرکار علی سلا تو حقیقت کی بھی اور ساتھ میں تعلیم بھی فرمائی کہ اپنے جانوروں کو اگر تم جانوروں کو پال رہے ہو تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ انہیں تکلیف نہ ہو اب جب تکلیف دینے سے منع فرمایا تو یقیناً تکلیف دینا ایک ایسا عمل ہے جو برا ہے تو اس برائی کے حوالے سے ہماری شریعت مذمت بیان کرتی ہے ہی.. جانوروں پر ظلم کرنے یعنی ان پر رحم نہ کرنے ان کا حق جو ادا نہ کرنے پر ہماری شریعت کیا کہتی ہیں بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات جو ہے ایک روایت اس حوالے سے رحم کرنے کے حوالے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلّہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے پانی جمع کرتا ہوں صحیح؟ یا رسول اللہ دوسرے شخص کا اونٹ آتا ہے اور وہ اس سے پانی پی کے چلا جاتا ہے اچھا تو کیا مجھے اس پر کچھ عجر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ہر تر جگر ہر جو ہے وہ زیرو چیز کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر کیا جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرنے میں اسے راحت سکون پہنچانے میں اللہ تبارک پہرے محبوب صلی اللہ تعالی علی ولی نے اجر اور سباب جانور کے دیکھے پانی پینے پر حضور فرما رہے ہیں عجاب ہے ہم تو انسانوں کو پانی دینے میں مرتے ہیں اگر بس پڑوس میں پانی نہیں آ رہا گلی میں پانی نہیں آ رہا اور کوئی پانی مانگنے آتا ہے تو دو چار بوتلیں دینے کے بعد ہم بولتے بھائی نوٹ نوٹ کا نو کا بورڈ ہے اب نہیں آنا آپ ہمارے ہاں پانی دینے میں ہماری جان نکلتی ہے حالانکہ اس میں کتنا خواب ہے ہاں اور صورت صورتحال ہوتی ہے کہ ہماری ہمارے لیے بھی وہ کفایت نہیں کرنے والا ہوتا ہے تو ایک الگ میٹر ہے بندہ دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود خام خیالوں نہیں مطلب آنا پسند نہیں ہے اور اس طرح کے بار بار کے جانا موٹر چلانا نل کھولنا یا پانی کی وجہ سے کیچڑ ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے تو اس لیے بھی منع کر اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوگی اور پھر یہ اجر و جانور کو پانی یہ اتنا بڑا عجر و ثواب ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کو پانی پلانے پر بھی عجر و ثواب ہے اور انسان کو پانی پلانے پر جو عجر و ثواب علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور روایت امام بخاری رحمت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں دو طرح سے ایک شخص کے متعلق ہے اور ایک بدکار عورت کے متعلق ہے کہ اس نے ایک جاں بلب کتے کو پانی نکال کر کنویں سے پلایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ عورت کی مغفرت صرف اس سبب سے فرما دی کہ اس نے ایک کتے کو پانی یہ مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی, اس کتے ساتھ کی اہمیت کو ہمارے ہاں نہیں ہے بالکل لیکن اس کے ساتھ بھلائی پر بھی اللہ کے پیرے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کا ارشاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائے کثرت سے ہو جائے ارشاد فرما پانی پر پانی پلا فرما وہ یوں جڑیں گے جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں کے پتے جی ہمیں جو ہے وہ بھلائی کرنی چاہیے وہ اسلام جو ہمیں جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم آل دیتا آل حل ہے وہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اس مذہب میں کتنا مطلوب اور محمود ہے تو ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرائی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے پاک و نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا اسے صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا کہ اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا جسے وہ باندھ کے رکھا کرتی تھی اور اسے جو ہے کھانے پینے کے لیے نہ کچھ دیتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی خود کے وہ کچھ خود سے جو ہے کچھ چیزیں کھا لے ارشاد فرما حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمے یہ ایک بے زبان جانور ہے جس کے متعلق مطلب شاید ہمارے ہاں اتنا کوئی اس کو بہت بڑا نہ دی جائے لیکن اللہ کے پہرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا اس عورت کو جہنم میں صرف اس لیے ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھا کہ گیا مر گئی بھوکا پیاسا ظلم کیا, کیا, کیا اس, پر اس پر اسی طرح اسلام سے قبل نبی پاک علیہ سلاۃ السلام کی بےست سے قبل لوگوں کا جو طریقہ کار تھا جو انسانوں کو قتل کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے وہ اور پھر سالوں صدیوں گزر سدیوں صدیوں گزر جاتی لڑائیں ختم نہیں ہوتی تھی جو لوگ انسانوں کے ساتھ جن کا سلوک ایسا ہو وہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہو ایسا جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا وہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا آپس میں مقابلہ ہوتا اور ایک مطلب دو شخص ہے وہ کہتے کہ دیکھتے ہیں کون ہم میں سے زیادہ جانوروں کو گراتا ہے جانوروں کو ضبط کرتا ہے اور پھر وہ جیسے گاجر مولی کو کاٹتے ہیں ادھر سے تلوار چلائی اور ادھر سے چھری چلائی جانوروں کو بے بغیر کسی فائدے کے دردی بغیر دردی کسی شبہ کے صرف شرط جیتنے کے لیے جانوروں کی لائنوں کی لائنیں لگا دیا کر تھے اور جو زیادہ جو ہے جانوروں کو اس طرح گراتا اور بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا کرتا تھا وہ جیت جایا کرتا آہ آہ پھر ایسا بھی ظلم و ستم ہوتا جانوروں کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص مر جاتا اور اس نے جانور پالا ہوا ہوتا تھا تو اسے اس کی قبر کے ساتھ کھوٹا گاڑ کے باندھ دیا جایا کرتا اے تھا, تھا. نہ اسے کھانا دیتے تھے نہ پینے, پینے کے لیے کچھ دیتے تھے حتیٰ کہ وہ بھوکا پیاسا وہیں مر جایا کر اپنا جانور اور پھر بعض لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ زندہ جانور کے مختلف اعضا وہ کاٹ کے اور اسے جو ہے نا بڑی بے دردی کے ساتھ وہ تڑپ رہا ہے پھڑک رہا ہے لیکن اس کو کھانے میں بڑی لذت محسوس کیا کرتے تھے حالانکہ شریعت نے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے کہ زندہ جانور کا کوئی عزو اونٹ کی جو ہے وہ کہان کاٹ لیا کرتے تھے اسے کھایا حالانکہ وہ زندہ ہے اور تڑپ رہا ہے تکلیف کے مارے لیکن یہ جو ہے اپنی خوشی کے اندر لگے گئے لیکن پاک صلی اللہ وسلم نے یو احسان فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ظلم اور ستم ان کو نبی پاک علیہ السلام السلام نے منع فرمایا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ وسلم نے پہلے لوگ یوں بھی کیا کرتے تھے کہ جانور کو کسی کو باندھ لیتے تھے اچھا باندھ کے اب جو نا وہ اس پر تیر چلا رہا ہے اپنے نشانے جو ہے وہ اس پر باندھ رہا درست, رہا ہے. درست کر رہا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ وسلم نے لانت فرمائی کو درست رحمت سے دور ارشاد فرمایا اللہ تبارک کی جو کسی جانور کو باندھ کے اس کے اوپر تیر چلائے اور نشانے بازی کرے اسلام کے اندر بڑی سخت مذمت ہے جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وہ حلال جانور ہے یا حرام جانور, جانور, جو, جانور جو بے زر جانور ہے یعنی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے ایک ایسا جانور ہے کہ جو آپ پر حملہ کر, کر دیتا ہے پہلے مثال کے طور پر اگر آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے آپ کو نقصان پہنچائے گا اس کے حکام علیحدہ ہیں لیکن بے زرر جانور, جانور, جانور, جانور بالکل یہ انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے بے زبان پر بے زبان کرنا کہ انسان جو ہے وہ اپنی فریاد کسی بھی شخص کے سامنے صحیح. حاکم وقت کے سامنے کر سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا لیکن جانور جو ہے وہ اپنی فریاد کسی کے سامنے نہیں ڈالتا اعتبار بات سے اس پر ظلم کرنا زیادہ برا ہے دیکھیں آپ اسلام نے کس طرح جانوروں کے حقوق بیان کیے اور ان پر ظلم کرنے ان پر زیادتی کرنے سے منع فرمایا تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کو مطلوب ہے اور شریعت ہماری اس کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے عدنان میں نے فرمایا کہ اگر وہ بے زرع جانور ہے تو اس بے زرع جانور کو خام و خامے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کچھ کالز ہیں آئیے کال لیتے ہیں اور دیکھ سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے کہ جانور تو حضور جانور ہوتا ہے کہ اس پر مطلب اس پر بھی رحم کیا جائے دیکھیں اگر انسان ہو انسان جیسا شفل المخلوقات ہے انسان میں عقل ہے انسان میں شعور ہے تو اگر انسان پر رحم کے حوالے سے بات ہیں تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر جانور کے اوپر رحم کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں تو اس پہ اگر مزید تھوڑا سا وضاحت سے اگر فرما دیں کہ جانور پر رحم کیوں کیا جائے السلام علیکم و اللہ علی وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ نے اپنے سوال میں معاشرے کے بہت سارے افراد کی جو ہے وہ ترجمانی کی ہے کہ جانور تو ویسے ہی بے زبان ہے اس کو کیا اذیت اور کیا تکلیف اور اس کو کیا احساس کیا شعور انسان کو تکلیف ہوتی وہ چیختا ہے چلاتا ہے فریاد کرتا ہے تو اس پہ رحم کیا جائے دیکھیں ابھی انہوں نے غلام محی دن بھائی نے جانوروں پر شفقت کرنے کے حوالے سے حدیث پاک اور پھر ظلم کرنے کے حوالے سے مذمتی وعیدیں جو بیان کی گئی आगे یہ ہمیں بتا رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان ہے سرکار عالی وقار علیہ صلاح السلام آپ کی شریعت ہمیں کیا حکم دے رہی ہے ہمیں یہ فرما دیا گیا کہ ہمیں جانوروں کو بلا وجہ تکلیف نہیں دینی تو بس آمن و صدقنا قبول کرنا ہمیں اور جانوروں پر ہمیں ظلم نہیں کرنا بھی کیا کہتے ہیں بالکل دیکھیں جانوروں پر جیسے ہمارا ذہن جو ہے اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیوں اس کے اندر مختلف حقوق ہیں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق, بھی ہیں, حقوق بھی ہیں کہ مخلوق خدا ہے اسی اعتبار سے جانور بھی مخلوق خدا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے جن فائدوں کو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اٹھا سکتے ہیں ان کو اٹھایا جائے تو ان فوائد کو حاصل کیا جائے مخلوق کے خدا ہونے کے اعتبار سے جیسے انسان جو ہے وہ اس بات کا انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دوسرے انسان کو تکلیف نہ دی جائے اسی طرح بے زبان جانور جو بے زر ہے اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے یعنی یہ عقلی اعتبار سے بھی ہے کہ مخلوق خدا ہونے کے اعتبار سے انسان کو تکلیف نہیں کرتی اور پھر اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے آپ کا طریقہ مبارک بھی ہے پھر اس کے ساتھ حسن سلوک پر اجر اور سلاق کی بشارت اور ظلم کرنے پر جو ہے وہ وعید بھی ہے اچھا پھر آپ دیکھیے کہ وہ چیز محسن بھائی کہ جو ہماری ضرورت ہے हم. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے اپنی ضرورت کے لیے کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرتا हم. ہے اب یہ سمجھ میں یوں آتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اسلام نے اس ذبح کرنے میں بھی ظلم اور زیادتی سے منع منانا بالکل ایسا طریقہ کار ایسا ہتھیار ایسی چیز استعمال نہ کی جائے کہ جو اس کی تکلیف کی میں اضافہ کر جتنا شریعت نے کہا ہے اتنا ہی بالکل بالکل یعنی اگر چار رگیں کاٹنے کا حکم ہے ایسا نہیں بندہ بولے بھائی اس کی گرد نہیں کہا ایسا نہیں اس کو ظلم کہ اندر بڑھا ماننا بھی یہی ہے نا کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا کرنا امام قرطبی جیسے ساحل محترم نے ہمارے سوال کیا تو جس کے پاس شعور ہوتا ہے جو اشرف المخلوقات ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے وہی وہ ظلم سے بچتا ہے صحیح ایسا تھوڑی جانوروں کو دیکھ کر ہم خود جانور بن جائیں اچھا ایسا نہیں ہونا چاہیے جانوروں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس تو شعور ہے نا بالکل آپ کے پاس وہ تو بے زبان ہے اس کو کوئی مطلب وہی نہیں ہے جہاں اس کو لے کر جائیں گے چلا جائے گا ہم تو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جانور پر ظلم ہے کیا پر رحم کیا جائے امام اللہ تعالی فرماتے بڑی پیاری بات نے فرمائی فرماتے ہیں جس گھر میں بلی بل ہو اور اس کو وہاں خوراک نہ ملے اور جس گھر کے پنجرے میں موجود پرندوں کو دانہ پانی نہ ملے وہ بندہ جتنی ہی عبادت کرنے والا وہ محسنین میں شمار نہیں ہوگا محسن نہیں ہوگا احسان و بھلائی کرنے والے میں وہ شمار نہیں ہوگا سرکار علی السلام کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مضور کی بارگاہ میں تھے ہم نے دیکھا کہ ایک گھوسلے میں درخت لگا ہوا تھا اس گھونسلے میں ایک چڑیا تھی اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے مُننے بچے تھے تو ہم نے ان دونوں بچوں کو ہاتھ بڑھا بڑا کی لے لیا جس کی وجہ سے وہ جو چڑیا تھی وہ آئی اور ہم پر پھڑ پھڑانے لگی اور ہمارے سروں کے گھومنے لگی مشراد شریف کی عدی سے پاگے تو اتنے میں سرکار علی سلاسلام نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کے معاملے میں کس نے تکلیف مولا بچے سے واپس کٹا اب آپ دیکھیے رحمت یہ رحمت کا دروازہ ہے حضرت ابو آپ کون تھے نام آپ کا کچھ اور ہے آپ کو اس لقب سے اس کنیت سے کیوں پکارا گیا کہ آپ بلی سے محبت کرنے والے تھے آپ کی آستین میں حضور نے دیکھا تو فرمایا ابا باہر والے تو اتنی شفقت حضرت کبھی رحمت رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جانوروں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ کہ بدن پر لباس پر اگر کوئی چڈی بیٹھ جائے کرتی تھے آپ دھوپ میں ہوتے تھے اور کسی سایہ دار جگہ پر آ لباس پہ کوئی چڈی بیٹھ جاتی تو آپ اس کو نہ اڑاتے اللہ اور فرماتے کہ اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا کیا بات طرح آستین پر اگر آپ کے بلی بیٹھ کر سو جاتی نماز کا وقت ہو جاتا آپ آستین کو کاٹ دیا کرتے اللہ اس کو نہیں جگاتے اور بعد میں آ پھر اس کو آستین کو سی لیا کرتے اللہ ہوگا ایک صاحب حیدرآباد ابو تریف ادی بن ہاتیم تائی ادی اللہ تعالیٰ یہ صاحب حضور کے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چونٹیوں کے لیے روٹی کا چورا کر کے رکھا کر اللہ کا چوڑا بنا کے تاکہ وہ کھائیں تو یہ اللہ کبارہ کا برادر کے نیک بندوں کا یہ عمل ہے اور انتاقل انتاقل بارد بارد محبت محبت ان کا انداز محبت ہے کے ساتھ پر آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی اس مخلوق سے جیسا ادنان بھائی نے فرمایا کہ جو اللہ کی اس مخلوق سے جانوروں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے اور مسلمانوں سے انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے زیادہ بھی محبت بھی کرے گا لفی نوین رعایت مبارکہ کے بے شک ابرار یہ ضرور نعمتوں والے گھر میں جنت میں ہوں گے جنت النوین میں ہوں گے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں و للینہ اللہ ادونت در کہ جو چوٹوں کو بھی تکلیف ازیت نہیں دیتے یعنی کتنی یعنی واضح بات ہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ چوٹیوں کو بھی ایک مسلمان تکلیف نہیں دیتا وہ نیک آدمی وہی ہے بلکہ وہ جو کہا کہ جو جس کے گھر میں جانور ہوں پرندے ہوں انہیں دانہ پانی نہ دیتا وہ کتنا عبادت گزارو وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا موسم مرتبہ دینے کا حکم ہے ستر مرتبہ کا تو یہ ہے تقاضا ہماری شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے جانوروں کے ساتھ اس سلوک کرنا ہے لیتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ حضرت ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا تھا مطلب ایک نہیں کئی کلپ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جانور کو صحیح سے باندھا نہیں اور بغیر باندھے زبہ کر دیا اور جانور کی مطلب آدھی گردن کٹی یا کچھ چھڑی اور وہ پھر وہ کھڑا ہو گیا اور انتہائی ازیت اور انتہائی تکلیف کے ساتھ پھر وہ گرا بہت زیادہ اس کا تماشا بھی بنا لوگ مطلب اس میں لوگ ہنس بھی رہے ہیں اچھل بھی رہے ہیں ایک مطلب عجیب تماشا بنا ہوا ہے اور اس میں مطلب وہ کبھی ایک رسی صحیح نہیں باندھی اس وجہ سے کبھی ایسا ہوا ہے ایک ادفا ایسا ہے کہ کسائی جو ہے وہ نان پروفیشنل تھے انہیں مطلب کسائی کا کام نہیں آتا تھا لیکن وہ ایک, ایک قربانی کے دنوں میں بس ایک کہ جانور کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں کسائی کا برابر کام بھی نہیں سیکھا جب ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ کہ اس میں یہ اس میں قصور جو قصائی آتے ہیں ان کا ہے یا جو لوگ ان کو بلاتے ہیں ان کا ہے اور اس بارے میں کرنا چاہیے دعائے مفرت دعائے استقامت کی عرض السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے بقر عید آنے سے قبل ہی جو ہے اس سوال کو کر کے بہت سارے لوگوں کے دن ذہنوں میں بہت ساری باتیں کھول دی ہوں گی جی کیا فرماتے ہیں آپ <تصفح> محسن بھائی اس حوالے سے شیخ تریکت امیر علی سنت دعمت برقاتم الیا اللہ کریم انہیں سلامت رکھتی ہے آپ بڑی جو ہے وہ توجہ دلاتے رہتے ہیں بارہا اپنے رسالے ابلک گوڑے سوار کے اندر بھی آپ نے اس حوالے سے ذکر فرمایا اور مدنی مذاکروں کے اندر بھی دیکھیے جب ہم کسی جانور کو ذبح کروانے کا اہتمام کرتے ہیں بخرید پر تو اب کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں کہ ایسا جانور جس پر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رقم خرچ کی ہے اسے اللہ تبارک کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے کہ, کہ ایسا شخص جو اس کے معاملے کو جانتا ہو ذبح کرنے کی کا صحیح اور درست طریقہ جس بندے کو معلوم ہو اس کا انتخاب کیا جائے پیسے کم لے گا نا تو اس ہم جو بھی آ جائے گا ہاتھ میں اسی کو لے لیں گے ویسے <تصف> تو جو واقع ہوگا اسے بولتے ہیں قصاب اور جو ہمارے ادھر ایسے ایسے کو بولتے ہیں قصائی تو وہ ان موقعوں پر تو پیسے کم لینے والے کو لائیں گے نا <تصف> اگر ہمارا ذہن یہ ہو کہ میں یہ جو جانور اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر رہا ہوں یہ قیامت کے دن میرے لیے کامیابی کا اور اللہ کی رضا کا سبب بنے گا پر یہ ذریعہ ہوگا اور پھر اس کے زبا کرنے میں جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی رضا کے لیے ہی اللہ کی رضا کے کام میں خرچ ہو رہی ہے اللہ تبارک تعالی اس پر مجھے اجر اور سبا بتا فرمائے گا ہزار پانچ سو روپئے بچا کر یا سو دو سو روپئے بچا کر ہم اپنے جانور کے ساتھ ظلم کرنے پر اس بندے کو کیوں آمادہ کر رہے ہیں جو اس کے مسائل کو بھی نہیں ہے گناگار بالکل ظلم پہ بالکل اس طرح سے مزمت بیان فرمائی گئی ہے نا کہ وہ جو بکری ہے اس کے سامنے ایک شخص جو چھری تیز کر رہا تھا منع فرما کہ اس کو کتنی موتیں مارو گے اللہ اللہ پہلے نہیں کر سکتے اللہ چھپا کر کیا جائے چھپا کر کیا جائے اور بلکہ ایک روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اسی اونٹوں کی روایت جو میں نے میں بیان کی اس طرح دوسری روایت یہ بھی ہے کہ سرکار علی صلاح و السلام کی بارگاہ میں واضح ہوئے کہا کہ اونٹوں کا یہ معاملہ سرکش ہو گئے تو حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ دروازہ کھولو وہ دوڑتے ہوئے آئے اونٹ اس طرح کی دوسری روایت بھی ہے تو سرکار علی سلاطلام سے اس اوٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب میں جوان تھا انہوں نے مجھ سے کام لیا اور اب یہ مجھے اس طرح زبا کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں اس لیے میں جان بوجھ کے سرکش بناؤں اور ان کو تنگ کرتا ہوں تاکہ یہ میرے قریب نہ آ سکے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جانور کو اس طرح کی چھریاں دکھانا ان کے سامنے ایسا انداز اختیار کرنا کہ اب اس کو زبا کرنا یہ دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح کرنا یہ بھی تکلیف کا سواب ہوتا ہے سبب اس طرح اور پھر وہ انار جا آ جائے تو یہ تو ظلم در ظلم ہے تماشا لگانا سب کچھ کرنا ہے گھوڑے سوارا سنت کا رسالہ ہے پورا تفصیلی رسالہ ہے جب گناہ پر راضی ہے ظلم پر راضی تو سوار میں بندہ پڑ سکتا ہے اچھا ساتھ ہی آپ نبی پاک علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین ہیں تو جانوروں پر نبی پاک کی شفقت کے والے سے کوئی واقعہ بھی ہو تو بتائیں جی بالکل سرکار علیہ السلاۃ والسلام جیسے کہ ایک چڑیا کا واقعہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلط والسلام نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ اللہ نے جانوروں کو لڑوانے سے منع فرمایا ٹھیک ہے فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں نہ لڑوایا جائے اور لانت ایک ہی بات میں کہ لانت فرمائی اچھا اس طرح جانوروں کو لڑوانا یہ حرام ہے اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرغے لڑواتے ہیں جو جناب بکرے لڑواتے ہیں اس پر شرد بھی لگتی ہے اور اس طرح جانوروں کو لڑواتے ہیں تو یہ حرام حرام اور سخت حرام ہے اور جہاں جانوروں کو لڑوانے کی آپس میں مذمت ہے تو جو انسانوں کو لڑواتے ہیں یہ اور شدید حرام ہے اسی طرح سرکار علی سلاۃ وسلام کی عدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جس نے ناحق بغیر کسی نفع کے کسی چڑیا کو قتل کیا ایک ایسا ہوتا ہے اپنا بندہ نشانہ پکا کر رہا ہوتا ہے تو وہ چڑیا کو اپنا نشانہ بناتا ہے تاکہ میرے نشانے پکے ہو جائیں تو اس طرح کوئی مطلب فائدہ مقصود نہیں ہے نہ کھانا مقصود ہے تو اب کوئی بغیر نفے کے کسی چڑیا کو ضرر دے سرکار علی صلاح وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ چڑیا اپنے رب سے شکایت کرے گی کہ مولا اس نے بغیر نفے کے مجھے قتل کیا اپنے رب کے بارے میں شکایت کرے گی تو یہ بچنا چاہیے اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب درخت کاٹنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جگہ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں چڑیا کے گھونسلے ہوتے ہیں بالکل مکان بنا رہے ہوتے ہیں مکان کے اندر ہمارے درخت ہوتے ہیں بالکل مکان کے باہر درخت ہوتے ہیں تو وہاں ٹھنڈے ہوتے ہیں اس کے وہ توڑ دیے جاتے ہیں میں آپ کو بساؤ گٹ بلی جو ہے وہ بچے دے دیتی ہے گھر کے اندر بچے دے دیتی ہے یا سے مگر یہ تھوڑا سا تکلیف کا ہوتا ہے بلی بچے وہاں بدبو بہت ہوتی ہے پیشاب کی اور اس کے جو ان بچوں کے پیدائش کے سے جو معاملات ہوتے اب اس میں کیا اس میں یہ کہ ان کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے اب یہ تھوڑی ان کو ماریں گے یا ان کو باہر پھینک دیں گے بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کاٹنے والی بلی ہے یا ایسا کتا ہے کاٹنے والا جس سے زر کا اندیشہ ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دو مار دو بلکہ اس کو کسی ایسی دوسری جگہ انجان جگہ چھوڑ کر آ جائیں کہ وہاں سے واپس نہ آ سکے لیکن وہاں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسی جگہ چھوڑے کہ جہاں اس کے کھانے پینے کا بندوبست رہے سنا بھوکا وہ رہ کر اور حالانکہ اس وقت بھی اس کے ساتھ بھلائی والا ہی محاعت اور میں یش کروں ساتھ میں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح یہ درختوں پر گھونسلے ہوتے ہیں اس کا اہتمام خیال کرنا چاہیے دوسرا گاڑیوں کو آہستہ چلائیں اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے فراہٹے بڑھتی ہوئی گاڑی جاری ہوتی ہے بلی ہوتی ہے اس کے اوپر گاڑی چڑھ جاتی ہے پھر اس میں زون دیکھیں اور بالکل ایک غیر ذمہ اور غیر احساس بالکل احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر مزید گاڑیاں گزر رہی ہوتی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چونکہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے ان پہ گاڑیاں چڑھ گئی جس سے وہ بالکل وقت پہ ہلاک ہو گیا مطلب انتقال ہو گیا ان کا مر گیا وہ اب وہ جو بلی تھی نا جس کے وہ بچے تھے یقین مانے اب چونکہ گاڑیاں گزر رہی تھیں وہ تو آ کے ادھر جگہ پر نہیں کھڑی ہو سکتی تو وہ کنارے پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے رو رہی ہے تو ممتا تو جانوروں میں بھی ہے بالکل ہے کم از کم اب اتنا تو کریں کہ گاڑی روک کر اپنی ان کو اٹھا کر کسی جگہ دفن کر دیں یا سائیڈ میں رکھ دیں اسی طرح چیلے پرندے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو ان کے اوپر گزر رہے ہوتے ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہوتی جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے اپنے دیکھیں اہم انسان ہے نا ہمارے دل کے اندر تو رب تبارک کو تعالیٰ نے احساس پیدا کیا ہے ہمیں شعور دیا ہے ہمیں عقل دی ہے ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں جانوروں پر ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو جانوروں کو بھی خام و خا کی تکلیف نہ دیں اب ہمارے معاشرے میں چونکہ جب بقرعید آنے والی ہے تو بقرعید کے دنوں میں جانور گلی باز گلیوں میں ہوتے ہیں بازاروں میں ہوتے ہیں لوگ گھماتے پھراتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے تکلیف کے کون کون سے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں وہ دانستہ ہو یا غیر دانستہ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے جو حدیث پاک بیان کی گئی وہ جو کتے کو پانی پلانے والی جو آپ نے بیان کی گئی بخشش کا ذریعہ بن گیا اس کے تحت امام نبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہر مخلوق کے ساتھ سان کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے اس سے وہی مخلوق مراد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم اور قابل اعزاز ہے ورنہ وہ مخلوق جو اللہ تعالی کے نزدیک محترم اور قابل عزت نہیں ہے جیسے کافر حربی اور لوگوں کو کاٹنے والا کتا اس کے ساتھ کرنے میں کوئی اجر و ثواب نہیں اگر وہ موضی ہے تو موزی جانور کے ساتھ مثال کے طور پر کوئی بولے کہ بھائی موضی جانور کو تو مثال اگر سانپ کے مارنے پر فضیلت بیان کی گئی چپکلی کو مارنے پر فضیلت بیان کی گئی تو کوئی سوال کرے کہ بھئی آپ بولے جانوروں پر رحم کر چپکلی بھی تو جانور ایک ایک طرح کی اللہ کے مخلوق ہے سانپ بھی تو مخلوق ہے مگر وہ موزی ہے تو وہ موزی ہونے کی وجہ سے وہ انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ان کے مارنے پر جو ثواب اشار فرمایا تو اب وہاں اسی معاملے کو کیا جائے گا اور یہی شریعت ہے اور یہی ان کے ساتھ حق ہے یہ ظلم نہیں کہا جائے گا اس کو ظلم کے زمرے میں نہیں لائیں گے اگر کوئی کال ہو تو کال سنا دیجیے پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف مزید بڑھتے ہیں جی آپ جو جانور تھے رحم کرنے کی بات کرتے ہیں جانور تو جانور ہے اس کو کسی چیز کا احساس نہیں کسی تکلیف کا احساس نہیں اس کو اس کو عقل ہی نہیں ہے کوئی اور اس پہ ظلم نہ کرے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے کیا کریں اس کو عقل نہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے لیکن جانور میں احساس ہی نہیں ہوتا وہ جانور ہے جاندار ہے پتھر نہیں ہے پتھر کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کو پیٹتے رہے مارتے رہے دیوار کو مارتے رہے پیٹتے رہے آپ جانور کے کسی قریب جائیں اور اس کو ہاتھ ہاتھ لگائے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کو احساس ہے جب آپ پتھر سے ہاتھ لگا دے تو وہ آپ کے قریب آ جائے بالکل مطلب ایسے جانور جو بالکل جانور بڑے شریف ہوتے ہیں آپ نے محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ آپ کے جو ہے نا وہ ہاتھ کو چاٹنے لگے گا پاؤں چاٹنے لگے گا آپ کے لیکن اگر آپ اس کو تکلیف دینا چاہیں بعض مطلب تھوڑا غصے والے جانور بھی ہوتے ہیں تو اب آدمی نے اس کو تکلیف دینے کے لیے چڑی وغیرہ مار دی تھپڑ مارا تو اب اس کو احساس ہوتا ہے اس کا پتہ بندے کو اس وقت چلے گا جب جانور کو غصہ آ جائے یہ کوئی مار رہا ہے آدمی مثال کے طور پر اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے گرمی سردی کا احساس نہیں ہے اس کو یا مطلب اس کو کیا اس کو راحت پہنچاؤں یا آرام پہنچاؤں اسے آپ آرام پہنچا کر دیکھیں اور تکلیف پہنچا کر وہ فرما نہ ہو تو بولیے تمیر علی سنت کا مبارک انداز جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی سیرت کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بار جب آپ گلی سے گزر رہے تھے اور آپ نے سردی کے مارے ایک گدا جو ہے پا رہا تھا تو یہ اللہ والوں کا جو کی جو حقیقی تصویر है है है है اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو حقیقی مسلمان اور نبی پاک علیہ السلاط والام کے طریقے پر پورے طور پر عمل کرنے والے ہیں آپ فرماتے میں گھر گیا اور گھر سے میں ایک گدا لے کر آیا اور اس کو میں نے اس کے نیچے جو ہے مطلب بچھا دیا اس کی ملتی گرمی ملتی جو, ہے جو ہے اس کو ہیٹ پہنچی گرمی پہنچی سردی کا احساس کم ہوا تو ارشاد فرماتے ہیں اسے رات اور چین اور سکون گیا تو برد یہ برد اللہ برد والوں کو مبارک انداز آباد ہے حضرت احمد کبیر رفای تالال ہے آپ جو ہے جانوروں کے ساتھ بڑا میں سلوک فرمایا کرتے تھے حتّیٰ کہ جو ایسے کتے کہ جو موضی نہیں ہوتے تھے لیکن اگر وہ بیمار ہو جاتے تھے تو آپ ان کے لیے بھی رات سامانی کا اللہ کی صورت پیدا کیا بات ہے گدھے کا آپ نے ذکر کیا ہے تو غلام محدود بھائی گدھے کے حوالے سے تو ہمارے یہاں بڑے عجیب و غریب محاورے بھی ہیں مشہور اور گدے کو تو اس طرح جانور جانور بھی شاید اس کو نہ جاتا چاہتا اتنا اس پہ بوجھ لاتے ہیں اور اتنا جو ہے اس پہ وزن لے جاتے ہیں پھر اسے اتنا بگاتے ہیں کیا کہیں گے آپ یہ ظلم حالانکہ یہ وہ جانور ہے کہ جس پر سرکار علی سلاۃ والسلام نے بھی سواری گوش راجگوش دراخر تو اس طرح اب میں نے جیسا کہ پہلے ابتدا میں ایک روایت ذکر کی نا کہ سرکار علی السلام نے شاید فرمایا کہ اپنی سواری پر نرمی کرو یہ بھی سواری کا جانور ہے بالکل ہے وجہ یہ ہے کہ کئی سواری کئی سوار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ان کی سواری افضل ہوتی ہے کسرت اللہ کا ذکر کرنے والے والا یہ اب گدے کے ساتھ گدا نہیں بننا ہم نے گدھے کے ساتھ گدا نہیں بننا تو اب گدا تو جہازی بات جیسے عدنان بھائی نے فرمایا کہ وہ بالکل احساس ہے نہیں اس میں وہ احساس سے مراد یہ کہ وہ آپ کی بات کو ہو سکتا ہے نہ سمجھے آپ بولنے کہ نہیں میں انسانوں کی طرح اس کو سمجھاؤں بھائی وہ اگر انسان ہوتا تو پھر وہ گدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب وہ جانا آپ جہاں بیٹھیوں سے چلانے کے لیے اس کا مطلب آپ انسان ہو اور وہ گدھا ہے تو آپ جب اس طرح کی حرکت کرو گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر اس کی خطر آ گئی ہے تو ایسا نہ کریں اس طرح مثالیں بھی, دی بھی جا بہت سی بہت ساری مثالیں دی جائے اس نے سلوک دی ہی دی کیا جائے گا جانوروں پر رحم ہی کیا جائے گا ان سے نرمی ہی کی جائے گی کہ ایک خارشی کتے کو پانی پلانے سے اللہ تبارک کیا پتا اللہ تبارک کا واتعہ ایسا کوئی سبب بنا ہمارے عمال اس قابل کہاں فلحان اللہ بالکل عمل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل ہے تمہارے دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہیں قمل ہیں جہنم میں جانے کے قابل ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ہم کتنا نام لیتے ہیں نام لیتے ہیں تو ادب گردنیں جھک جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں کتنے بڑی ولی اللہ تھے اور آپ تصوف دنیا تصوف کے بادشاہ سمجھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مغفرت کا سبب آپ کے بارے میں یہ بیان کیا جس نے پوچھا تھا آپ نے معافی کا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا کہ اپنے میرے اعمال اپنی جگہ لیکن جو مغفرت کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ تحریر لکھ رہا تھا کچھ لکھائی کر رہا تھا روشنائی پر انگ پر آکے ایک کے ایک مکھھی بیچی اے اے کہ اپنا پیٹ بھر لے تو قلم چلاؤں اے اے اللہ اے اے اے وہی آگئی، اللہ, اللہ میری مغفرت فرمایا رحمت الہی ہر دم, دم وگدہ تیرا جی قطرہ بخشے میں نو کم بخشا میرا آپ دیکھیں کتنا ذرہ نواز ہے ہمارا رب عزوجل چھوٹے چھوٹے کاموں پر جو باز چھوٹی نیکیاں ہوتی ہے انسان کو جو ہے مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں اب امام غزالی کا جو تذکرہ کیا یہ دیکھیں قابل رشک بات ہے کہ ایک مکھی کے لیے آپ نے رحم کا سامان کیا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا سامان کر دیا آپ عدنان بھائی اب بقرید آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں تکلیف دینے کے انداز مختلف ہے جیسے چارہ نہیں دیتے اگر چڑیا رکھی توتے رکھے ہوئے ہیں کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو ان کو دانا نہیں دیتے اترا, ان کو ایسا اڑاتے ہیں کہ وہ بچارے تھک کر چور ہو جاتے انہیں نیچے اترنے نہیں دیتے مختلف انداز ہیں اب بقر عید کے دنوں میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم جانوروں کو جو تکلیف کے انداز ہیں ان کو کس طرح ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل الشعورطا فرمایا ہے اور اتنی روایات اتنی چیزیں ایک تو ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے تکلیف پہنچانا مارنا اس کو اسے کھانا نہ دینا یا پیاسا جو ہے رکھنا یا شرط لگا کر اس انداز میں اڑانا یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا موسن بھائی یہ لوگ کیا کرتے ہیں مطلب اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہ جانور کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کھلا دیتے ہیں جس سے وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا وہ بدمست, اور اور رہتا بدمست اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا اور اس کو احساس نہیں ہوتا تھکن کا حالانکہ وہ تھک کے چور ہو چکا ہوتا تک تک ہے, ہے, ہے یہ ظلم ہے جانور کے ساتھ یا جو ہے وہ مرغوں کی لڑائی کروا دی اور اس طرح جو ہے وہ ریچھوں کی لڑائی کروا دی کتے لڑوا رہے تک تک ہیں عجیب و غریب مطلب جو ہے یہ کسی طرح بھی درست نہیں اللہ کے پہرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ مارنا ظلم کرنا یہ تو دور کی بات ہے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے مرغے کے متعلق پتہ کیا ارشاد فرمایا لا ارشادی ارشاد فرمایا مرغے کو گالی بھی مت دی اللہ دی اکبر فرمایا کیوں یو خز ارشاد فرمائے نماز کے لیے جی جس, جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں زبان کے ذریعے ایک جانور کو تکلیف دینا اس کو گالی دیں گے اس کو احساس نہیں ہے اس جی اعتبار سے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی نے اس سے بھی مارا فرمایا آپ نے ذکر کیا وہ نا حدیث صاحب میرا جہاں تک اس کی آواز پہنچے اللہ اللہ کو دور کرتا ہے صلی اللہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں مبارک نہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالیں جو تکلیف کا سبب ہے نا اور نا نا نہ اپنے سے افعال سے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ایسی ماشاء اللہ آپ دیکھیں کتنی پیاری گفتگو ہوئی کیسے پیارے مدنی پھول دیے گئے یہاں پر ایک بات میں اور ایک وسفے کو دور کرنا ضرور اپنے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں جانوروں پر شفقت کی رحمت کی ان کے ساتھ بھلائی کی, ان کو پانی پلانے کی اگر غیر موزی ہے تو ان کے ساتھ رحم کرنے کی جو باتیں ابھی یہاں بیان کی گئی اور آج پہلی مرتبہ تو نہیں بیان کی گئی کتابوں پہ لکھی ہیں احادیث میں لکھی علماء بیان کرتے ہیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ایک طبقہ وہ نظر آتا ہے جو یہ اس طرح کے معاملات کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالتا ہے حالانکہ یہ تو اسلام کا خاصہ ہے یہ, یہ اسلامی تعلیبات ہے مگر ہمارے حالات پر توف ہے کہ ہم نے ان, ان, ان تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہم نے جب انسانوں کے ساتھ اتنے سلوک چھوڑ دیا اپنے رشتے داروں کے ساتھ اتنے سلوک چھوڑ دیا جیسے گالی کے بارے میں فرمایا کہ مرک کو گالی نہ دو ہم کیا اپنے مسلمان بھائیوں کو گالی نہیں دیتے ہمارے محلے والوں کو گالیاں نہیں دیتے مسلمانوں میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا جو رواج ہے معذ اللہ کتنا زور پکڑ گیا ہے تو یہ جو رحم کرنے کے معاملات ہے جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی باتیں ہیں یہ مسلمان کا کام ہے اسلامی تعلیمات ہے, کسی اور کے کھاتے میں اور کسی اور کے اس عمل کو دیکھ کر یہ نہ کہ یہ تعلیم وہاں سے ملی نہیں نہیں یہ تعلیم اسلام کی ہے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پیغمبر اسلام نے اپنے عمل کے ذریعہ میں بتایا ہے کہ کسی بھی زی روح کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی کسی بھی زی روح کے ساتھ آپ نے برا برتاؤ نہیں کرنا اچھا برتاؤ کرنا ہے تو ہمارے سلسلے کا خلاصہ آج کا یہ ہے کہ ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے انسانوں پہ بھی رحم کرنا ہے اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے ہمیں شعور دیا ہے ہمیں سمجھنے کی طاقت دی ہے اور ہمیں احساس دیا ہے تو جب ہمیں احساس ہے تو ہمیں دوسرے لوگوں کا دوسری بخلوقات کا بھی احساس کرنا چاہیے اور پھر ہمیں ثواب بھی عطا فرمایا گیا ہمیں رغبت دلائی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے ثواب ہے اور پھر ڈرایا بھی گیا کہ اگر غیر موزی جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دو گے تو تمہارے لیے اس میں یہ مذمت ہے یہ وعید ہے تو اب عقل مند وہ ہے کہ جو ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے طرز عمل پر غور کرے اور اگر اس طرح کے معاملات تھے جو خرابی والے تھے ان کو دور کر کے جانوروں کے ساتھ کا رحم کا معاملہ کرے اور مسلمانوں کے لیے راحت و آسانی کا سامان کرنے کی کوشش کرے مدنی چینل یہی کوشش کر رہا ہے دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ایک پیار و محبت والا ماحول بن جائے اور ہم سب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں اسی اسی پیغام کو لے کر سلسلہ حسن اسلام میں ہم حاضر ہوتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم